تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد محمد <تصفيق> رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن ڈاٹ کام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 امنا بالله وشهد بان مسلمون ربنا امننا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وماكروا وماكر الله والله خير الماكرين صدق الله لفظ اج ہم نے سورہ ال عمران کی ایت نمبر باون سے اپنے درس کا آغاز کیا ہے جیسا کہ آپ گزشتہ درس میں سن چکے کہ ان آیات میں ذکر چل رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ السلام کا جو کہ نبی بن کر آئے تھے بنی اسرائیل کی طرف لیکن بنی اسرائیل نے یعنی یہود نے کفر کا تکبر کا انکار کا اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ فرماتے ہیں فلما حسا منہ کفرا جب عیسی نے ان سے کفر ہی دیکھا کفر ہی محسوس کیا کفر ہی کو پایا پالا تو فرمایا من انفاری الا کون ہے اللہ کے لیے اللہ کی طرف میری مدد کرنے والے ہر نبی کی طرح سیدنا عیسیٰ السلام نے بھی پہلے تو بنی اسرائیل کے جو سر برآبردہ بڑے لوگ تھے ان کو دعوت دی لیکن جب انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اب آپ نے عمومی طور پر فرمایا غریب اور نادار انسانوں سے من انصاری الا اللہ, اللہ کی طرف اللہ کے لیے میری مدد کرنے والے کون ہیں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی فرمایا تھا جب مکہ والوں نے آپ کو ٹھکرا دیا اور آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب حج کا زمانہ آتا تھا تو آپ حج کے لیے آنے والوں سے فرمایا کرتے تھے من نی ہتا ابلی ابلغ کلام ربی کون ہے جو مجھے پنا دے کون ہے جو مجھے ٹھکانہ دے, دے کون ہے جو میری مدد کرے تاکہ میں اپنے رب کا کلام رب کے بندوں تک پہنچا سکوں قریشن قُرَيْشًا ان مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ اب اس لیے کہ قریش مجھے رب کا کلام انسانوں تک پہنچانے سے روکتے ہیں تو کون ہے یہ آپ کہا کرتے تھے کبھی اس گرو کے پاس جا کر کبھی اس جماعت کے پاس جا کر کبھی اس قبیلے کے پاس جا کر ہے کوئی مجھے ٹھکانہ دے ہے کوئی جو میری مدد کرے ہے کوئی جو مجھے پناہ دے تاکہ میں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا سکوں اللہ پاک نے ازل سے ازل سے یہ مدد یہ نصرت اور یہ سعادت انصار کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی چنانچہ انصار نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم آپ کو ٹھکانا دیں گے اور ہم آپ کی مدد کریں گے تاکہ آپ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا سکیں چنانچے پھر انصار نے حضور علی السلاۃسلام کی مدد کا حق ادا کر دیا تو عیسی علی السلط السلام نے بھی یوں فرمایا کہ من انصاری کون ہیں اللہ کے لیے میری مدد کرنے والے قال ہواری نے کہا نہو انار ہم ہیں اللہ کے مددگار ہواریوں نے کہا ہواری کی جمع ہے یہ کون لوگ تھے بعض حضرات کہتے ہیں یہ مچھلیاں پکڑنے والے تھے یا کپڑے دھونے والے تھے اور ہواری کا لفظی مانا آتا ہے کپڑا دھو کر صاف کر دینے والا غریب لوگ تھے اور سب سے پہلے انہیں حضرت عیسیٰ علی سلاسلام پر ایمان لانے کی توفیق ہوئی بات کہتے ہیں کہ ہماری کا معنی ہی مددگار اور ناصر ہے جیسے ہمارے ہاں صحابی کا لفظ استعمال ہوتا ہے حضور علی سلاط اسلام کے مخصوص ساتھیوں کے لیے اور دین کے ابتدائی مجاہدوں اور مددگاروں کے لیے اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلاط اسلام کے جو مخصوص اصحاب تھے ان کے لیے لفظ استعمال کیا گیا حواری کا حواریوں نے کہا انصار اللہ ہم ہیں اللہ کی مدد کرنے والے یہاں ایک نقطہ قابل غور یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو فرمایا تھا من انصاری کون ہے میری مدد کرنے والے اللہ کی طرف اللہ کے لیے اور خواریوں نے کہا انصار اللہ ہم ہیں اللہ کی مدد کرنے والے عیسائی اسلام نے کہا تھا کون ہے میری مدد کرنے والے اور ہماری کہتے ہیں ہم ہیں اللہ کی مدد کرنے والے وہاری بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ اللہ کے دین کی مدد اور اللہ کے بندوں کی مدد یہ حقیقت میں خود اللہ کی مدد ہے اس لیے انہوں نے کہا نہ انصار اللہ سورہ صف میں آتے ہے اللہ فرماتے ہیں یا یوح الذین کو کونو انصار اللہ اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ کما کالا ای من نرماری اللّہ جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کون ہے اللہ کے لیے مدد کرنے والے قال ہواری نہن انصار اللہ اور حواریوں نے کہا تھا ہم ہیں اللہ کی مدد کرنے والے تو اللہ کے دین کی مدد اللہ کی کتاب کی مدد اور اللہ کے بندوں کی مدد یہ حقیقت میں اللہ کی مدد ہے اس لیے ہماری کہتے ہیں نہنو انصار اللہ عام بلا ہم اللہ پر ایمان لے آئے بشحب مسلمون اور ایسا تم گواہ نا کہ ہم مسلم ہیں یہ نہیں کہا کہ ہم عیسائی ہیں ہم کوئی اور لقب رکھتے ہیں بلکہ یوں کہا کہ ہم مسلم ہیں حقیقت یہ کہ حضرت آدم علی سلاط السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا ماننے والا وہ مسلم ہے مسلم کا مانا فرم برداری کرنے والا مسلم کا مانا اللہ کے احکام کے سامنے سر کو جھکا دینے والا مسلم کا مانا اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی کو بالا دستی دینے والا تو ہر ایک مسلم ہر نبی مسلم اللہ اپنے پیارے خلیل حیرت ابراہیم علیہ سلاط اسلام سے کہتے ہیں وَإذْ قَالَهُ رَبُّهُ کال <أَسْلِم> رہیم سے اس کے رب نے کہا ابراہیم مسلم بن جا اسلمت لرب الْعَالَمِينَ رب کیا میں تو پہلے ہی سے رب العالمین کا مسلم ہوں رب العالمین کا فرم بردار ہوں رب العالمین کے سامنے سر جکانے والا ہوں رب العالمین کے احکام کو اپنی خواہشات پر غلبہ دینے والا ہوں اور اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودی یم ولا نسرانی یم ولا کان حنیف مسلمہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے بلکہ وہ مسلم تھے جو سب سے کٹ کر اللہ سے جڑ گئے تھے یہودی کہتے تھے ابراہیم الاسلام یہودی نسرانی کہتے تھے ابراہیم اسلام نسرانی اور عیسائی اللہ نے فرمایا نہیں نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے کیسے ہو سکتے ہیں وہ تو نصرانیت سے پہلے گزرے وہ تو عیسائیت سے پہلے دنیا سے چلے گئے بلکہ وہ تو مسلم تھے موحد تھے مما کان میر المشرقین اور وہ مشرقین میں سے نہیں تھے اور اللہ نے فرمایا تمام انبیاء کرام علی اسلام نے اپنی اولاد کو اپنی امتوں کو یہی وسیعت کی کہ تم مسلم بن کر رہنا تو انہوں نے کہا ہماری ایسا آپ گواہ رہنا کہ ہم مسلم ہیں ربنا بنا ابھی تو بات ہو رہی تھی علیہ اسلام سے اور ابھی وہ متوجہ ہو گئے اللہ کی طرف یہ قرآن کا انداز ہے کئی جگہ قرآن نے یہ انداز اختیار کیا کہ پہلے بات ہو رہی ہے کسی کی طرف اور پھر روئے سخن کو موڑ دیے جاتا ہے اللہ کی طرف علیہ اسلام سے کہہ رہے تھے بشہد شہد آپ گواہ رہنا کہ ہم مسلم ہیں اور پھر وہ متوجہ ہوئے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا دیے ربنا آمنا بما آمنا اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے اس پر جو توں نے نازل کیا بس تبا ان اور ہم نے اتباع کی رسول کی سخت بناشاہدین تو ہمیں لکھ دے الہ ہمیں لکھ دے کن کے ساتھ شہادت دینے والوں کے ساتھ گواہی دینے والوں کے ساتھ گویا کے حواری یہ سمجھتے تھے کہ اسلام قبول کرنے کے تقاضے کیا ہیں ایمان قبول کرنے کے تقاضے کیا ہیں ایمان قبول کرنے کا اور مسلم ہونے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان ہو اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ رسول کی اطاعت ہو اور تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کی اتباع ہو اور چوتھا تقاضا یہ ہے کہ مسلم حق کی شہادت دے حق کی دعوت دے یہ ہیں مسلم ہونے کے تقاضے کلمہ پڑھنے کے تقاضے اسلام قبول کرنے کے تقاضے اللہ کی ذات پر ایمان صفات پر امان اللہ کے احکام کی اتباع اللہ کے رسول کی اتباع اور حق کی شہادت اور حق کی دعوت یاد رکھیں کہ دین کی دعوت دینے والا ہر مبلغ اور ہر دائی وہ شاہد ہوتا ہے گواہ ہوتا ہے اور دین کے لیے جہاد کرنے والا وہ بھی شاہد گواہ ہے دین کی سچائی کا گواہ اور دین کے لیے جان قربان کر دینے والا تو سب سے بڑا شاہد ہے دین کی حقانیت کا اسی لیے دین کے لیے جان قربان کر دینے والے کو کہا جاتا ہے شہید شہید کا مانا شاہد بھی ہے شہید کا معنی مشہود بھی ہے شاہد کا مانا وہ گواہی دیتے ہیں اللہ کا دین سچا اسی لیے تو میں نے اللہ کے دین کے لیے جان قربان کر دی اور مشہود کا مارا اس کے لیے اللہ گواہی دیتا ہے مغفرت کی فرشتے گواہی دیتے ہیں جنت کی اور بخشش کی ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم جو امت مسلمہ ہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ تم نے شاہد بن کر رہنا ہے بکزال کا جا اللہ کم امتم وستا لہدا الکون اور رسول علیہ کم شہیدا ہم نے تم کو ایک موت دل امت بنایا تاکہ تم سارے انسانوں پر شاہد بن جاؤ گواہ بن جاؤ تم نے دین کو پہنچانا ہے تم نے قرآن کو پہنچانے ساری انسانیت تک ڈبلو اور یاد رکھو قیامت کے دن اللہ کا رسول تم پر گواہ بن کر آئے گا اگر تم نے گواہی دی ہوگی تو تمہارے حق میں اور اگر تم نے دین کی دعوت نہیں دی ہوگی تو تمہارے خلاف تو حواری کہتے ہیں اے اللہ ہم کو لکھ دے شہادت دینے والوں کے ساتھ ہم دین کی دعوت دیں گے تیرے دین کی سچائی کی گواہی دیں گے و م کر مکر اللہ اللہ کہتے ہیں انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا میں نے جان بوجھ کر مانا کیا ما کرو انہوں نے مکر کیا مما کر اللہ اور اللہ نے بھی مکر کیا مکر عربی زبان میں اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں مکر ممدو بھی ہوتا ہے مکر مضموم بھی ہوتا ہے اردو میں اگرچہ مکر کا معنی دھوکہ فراڈ فریب خدا لیکن عربی میں ایسا نہیں عربی میں بڑی وسعت ہے ہر خفیہ تدبیر کو مکر کہتے ہیں اور خفیہ تدبیر حق کو شکست دینے کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور حق کو غالب کرنے کے لیے بھی ہو سکتی ہے خفیہ تدبیر جھوٹ کو منوانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور خفیہ تدبیر سچ کو تسلیم کروانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے خفیہ تدبیر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور کسی کے نقصان سے بچنے کے لیے بھی ہو سکتی ہے پھر دیکھیں عربی زبان میں ایک قاعدہ مشاکلت کا بھی ہے مشاکل کا مطلب, مشاکلت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی فیل کی جو سزا ہے یا کسی فیل کا جو جواب ہے اس کو بھی اسی فیل کا نام دے دیا جاتا ہے یہ ہے مشاکلت کسی فیل کی سزا یا کسی فیل کے جواب کو بھی اسی فیل کا نام دے دیا جاتا ہے مثلا مکر کی سزا مکر کا جواب اس کو بھی کہہ دیتے ہیں مکر حالانکہ وہ مکر نہیں مکر کی سزا ہے مکر کا جواب ہے آپ پہلے پارے میں شروع ہی میں پڑھ چکے اللہ فرماتے ہیں یخادعون خاد اللہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور دوسری جگہ فرمایا آگے آ رہا ہے ان اللہ یہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے دھوکہ دینا تو بہت بری بات ہے تم آز اللہ کیا اللہ دھوکہ دیتے ہیں نہیں اللہ انہیں ان کے دھوکے کی سزا دیتے ہیں اللہ ان کے دھوکے کا جواب دیتے ہیں توڑ نکالتا ہے اللہ ان کے دھوکے کا وہ देते دیتے ہیں اللہ کو نہیں اللہ کے رسول کو اللہ کے بندوں کو ایمان والوں کو اور اللہ کہتے ہیں یہ جو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں میرے رسول کو اور ایمان والوں کو تو میں انہیں ان کے دھوکے کی سزا دیتا ہوں میں اس کا توڑ تلاش کرتا ہوں نکالتا ہوں یہ جو دھوکے کی سزا ہے तोड़ دھوکے کا جو توڑ ہے اللہ اس کو بھی دھوکا کہہ رہے ہیں. یہ عربی کے اس قاعدے کے مطابق جس کو میں نے کہا کہتے ہیں مشاکلت ایک اور مثال دیکھیں اللہ فرماتے بزا سی اتن برائی کی جزا برائی ہے برائی کا بدلہ برائی ہے حالانکہ برائی کا بدلہ برائی نہیں ہوتا برائی کا بدلہ تو انصاف ہے آپ کو کسی نے ایک تھپڑ لگایا اور آپ نے بھی تھپڑ لگا دیا تو آپ کا تھپڑ لگانا یہ برائی نہیں برائی کی سزا ہے یہ عدل ہے یہ انصاف ہے یہ آپ کا حق ہے لیکن اللہ اس کو کیا کہہ رہے برائی کی جزا برائی یہ کیوں کہا یہ اسی قائدے کے مطابق مشاکلت والا قائدہ کہ کسی فیل کی جو سزا ہوتی ہے اس پر بھی اسی فیل کا اطلاق کر دیا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں ف من اطدا علیہ علیہ و اطدا علیہ اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو زیادتی اس نے کی ہم نے زیادتی کا بدلہ لیا زیادتی کا بدلہ یہ زیادتی نہیں یہ تو عدل اور انصاف ہے لیکن زیادتی کے بدلے کو زیادتی کہا گیا مشاکلت کی وجہ سے یہاں پر بھی ایسے مکر کی جزا کو مکر کی سزا کو اور مکر کے توڑ کو بھی اللہ نے مکر قرار دیا مشاکلت کی بنا پر یہاں میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ ارض کر دوں ہمارے جو پرانے اردو کے ترجمے تھے سادہ زبان میں کیے گئے ان میں یوں ہی ترجمہ کر دیا گیا انہوں نے مکر کیا اللہ نے بھی مکر کیا بعض حضرات نے ان الفاظ کو اٹھایا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا دیکھیں دیکھیں فلا مفسر وہ اللہ کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہے کہہ رہا ہے اللہ نے مکر کیا اب چونکہ عوام تفصیل کو نہیں سمجھتے اور تفیریں دیکھتے نہیں حقیقت تک رسائی نہیں رکھتے تو انہوں نے باقی سمجھ لیا کہ یہ لوگ تو اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں کہتے ہیں اللہ مکر کرتا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے اصل تفصیل یہ ہے ایسی حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دل خوف خدا سے خالی ہوتے ہیں نفسانیت کے لیے مقابل کو اور مخالف کو ہر صورت میں نیچا دکھانے کے لیے چاہے اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے اور چاہے عدل و انصاف کا خون کرنا پڑے مما کرو مما کر اللہ اللہ کہتے ہیں یہودیوں نے مکر کیا اور اللہ نے انہیں ان کے مکر کا جواب دیا انہوں نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی یہودیوں کا مکر کیا تھا انہوں نے حت مریم علیہ اسلام پر توہمت لگائی کہنے لگے کہ مریم اپنے منگیتر یوسف کے ساتھ خفیہ طور پر ملتی رہی ہے اور اسی تعلق کے نتیجے میں عیسا پیدا ہوئے گویا کہ عیسا علیہ اسلام کی ولادت یہ اللہ کا کوئی معا نہیں بلکہ یہ تو غلط تعلقات کے نتیجے میں ولادت ہوئی ہے انہوں نے عیسا علی اسلام پر الزام لگایا کہ عیسا جھوٹ بولتے ہیں آز اللہ اور رومی حکمران تھا بیلا تس اس کے کان بھرے کہ عیسا تمہاری حکومت کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر آمادہ کر رہے اور لوگوں کو ٹیکس اور خراج دینے سے منع کر رہے یہ ان کا مکر تھا اصل بات یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ سلاد اسلام یہودی فقیوں اور یہودی فریسیوں آپ کہہ سکتے ہیں آسانی کے لیے یہودی مولویوں اور یہودی پیر پیروں کے خلاف تنقید کرتے تھے آج بھی انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ سلاط اسلام کے بڑے پور درد اور دل کو ہلا دینے والے باز موجود ہیں انجیل متی میں ہے میں نے وہاں سے دو جملے نقل کیے کہ عیسا علی سلاسلام نے فرمایا اے ریا اے ریا تم سفیدی پھری قبروں کی مانند ہو جو باہر سے خوبصورت ہوتی ہیں لیکن اندر مردوں کی ہڈیاں مردوں کی ہڈیاں اور نجاست بری ہوتی ہے اور ایک موقع پر حیث عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم پر افسوس اے فکی اور اے فریسی اے فکی ہو اور اے فریسی اے ریاکارو جو بیواؤں کے گھروں کو نگل جاتے ہو اور دکھا کے لیے نمازوں کو تول دیتے ہو اسی لیے تم دوسروں سے زیادہ سزا پاؤ گے عجیب بعض اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی علیہ السلام آج کل کے بعض مکار جالی اور جھوٹے پیروں پر تنقید فرما رہے تم لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہو ہے تو عیسا علی اسلام نے فرمایا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لہذا تمہیں دوسروں سے زیادہ سزا ملے گی یہ وہ باتیں تھیں جنہوں نے یہودیوں کو بھڑکا دیا اور وہ عیسا علیہ السلاط اسلام کے در طے ہو گئے تدبیریں کرنے لگے کہ کیسے عیسی سے نجات حاصل کی جائے اور عیسیٰ کو معاذ اللہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جائے تدبیریں کرنے لگے سوچنے لگے اللہ کہتے ہیں بما کرو انہوں نے خفیہ تدبیر کی مما کر اللہ اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی واللہ خیر الما اور سارے تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر تدبیر کرنے والا اللہ ہے اللہ کی تدبیر کا مقابلہ کون کر سکتے وہ جو کہا جاتا ہے تدبیر کند بندہ تقدیر زند خندہ انسان تدبیر کرتا ہے اور تقدیر ہنستی ہے مسکراتی ہے تم تدبیر کر رہے ہو تمہیں کیا معلوم تقدیر میں کیا لکھا ہے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ان نہ یہ بھی تدبیر کرتے ہیں میں بھی تدبیر کرتا ہوں کافری نا ام ہل کافروں کو بس تھوڑی سی مہلت دے دیں میری تدبیر کا مقابلہ قوم کر سکتے تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی عیسی علیہ السلام کو بچانے کی تدبیر کی اور اللہ کی تدبیر کامیاب ہو گئی ان کی تدبیر ناکام ہو گئی اذ قال اللہ یا عیسیٰ اب اس کی وضاحت فرما رہے ازقال اللہ یا عیسی انی متوفی یاد کی دیئے جب اللہ نے فرمایا عیسہ انی متوفی میں تجھے موت دوں گا براسیوں کا الحجا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا ب متحر کا مین الدین اور میں تجھے پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جو کافر ہیں تین باتیں فرمائیں ایسا میں تجھے موت دوں گا میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا متب فی کا اس کا معنی ایک تو آتا ہے موت دینا اور اس کا دوسرا معنی آتا ہے سلا دینا نیند پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ فل انفوسا ہی نموتی بلتی بل لم تمت فی منا اللہ جانوں کو قبضے میں لے لیتے ہیں موت کے وقت بھی اور نیند کے وقت بھی نیند بھی ایک قسم کی وفات ہے اسی طریقے سے توفی کا معنی آتا ہے کسی کو پورا پورا حق دے دینا یا پورا پورا وصول کر لینا یہ معنی بھی آتا ہے یہاں میں دونوں معنی کر رہا ہوں میں نے پہلے معنی کیا اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے موت دوں گا متوفی کا میں تجھے موت دوں گا علماء کہتے ہیں یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ یہ تجھے قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے بلکہ میں تجھے طبعی موت دوں گا لیکن کب جب تیری موت کا وقت آئے گا اس واقعے کی تفصیل آئے گی سورہ نفا میں چھٹے پارے کے شروع میں جہاں اللہ نے واضح طور پر فرمایا ماں قتل یقینی وہ عیسا کو قتل نہ کر سکے یقینی طور پر بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا وہ ماں قتل ہوں ماں سلگو ہوں ولا ہوں نہ قتل کر سکے نہ سولی دے سکے لیکن انہیں اجتماع ہو گیا تفصیل انشاءاللہ اللہ وہیں پر پیش کی جائے گی تو میں نے کہا کہ متوفی کا معنی یہ کہ میں تجھے موت دوں گا یہ تجھے قتل نہیں کر سکیں گے بلکہ تبعی موت آئے گی مگر کب جب تیری موت کا وقت آئے گا اس صورت میں ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں تقدیم و تاخیر ہے اصل یوں ہے اللہ فرماتے ہیں اے ایسا میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا